أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء سَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يهيج فتراه مصرا فَرَا تُمْمَ يَجْعَلُهُ فُتانا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ للإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ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 اللههُ الزَّل أَحسَنًا حَدثٍ كِتاب متَشابِزًا م فَانَتَق شعق وَمنِنه جُلود النَّذينَ يَقْشَونَ يخشون ربهم ثم تليل جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء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 كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَصَابَهُمُ الْعَذَابُ فَأَصَابَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ خِزْيَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذيع وجل لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستبيان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 الحمدللہ للہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز سامعین حضرات السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الزمر کی تفصیل جاری ہے اور آج آیت نمبر اکیس سے آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزے ہی ونف ہی ونف بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تارا ان الله ان من فسالہ کا یہ نا بھی یافل کیا نہیں دیکھا تو نے ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ نے ان ذل آسمان سے ما ان پانی فسالا کا ہو یناوی یا فل چلایا اس کو ینا چشموں کی صورت میں یا نالوں کی صورت میں فل ارد زمین میں یہ اللہ تعالی کی قدرت کی ایک نشانی جو اس کی توحید کی دلیل ہے اور پھر یہ کہ قیامت کہ اس بات کی دلیل کفار کو اشکال یہ تھا کہ قبروں سے مردہ زندہ نہیں ہو سکتے تو اللہ رب العزت نے پانی کی مثال دی کہ زمین خشک ہوتی ہے اور ہم پانی برسا کر اس کو بالکل شاداب ہرا بھرا, بھرا کر دیتے ہیں اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں کی اس کی قدرت ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح جب قیامت قائم ہوگی تو مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے تو, تو نے نہیں دیکھا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ انزل من السماء ماء اتارا آسمان سے پانی پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور وہ آسمان سے اترتا ہے اوپر سے اترتا ہے ایک اور مقام پر فرمایا وہ انزلنا میرا سما مان انت <أَنتَحُورا> ہم نے آسمان سے اتارا بالکل پاک شفاف پانی جو رب الزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے تو آسمان سے پانی اترتا ہے اور بارش کی سر شکل میں یہ بھی اس کی دوسری نعمت ہے کہ وہ پانی یکدم نہیں گرا دیتا ورنہ جہاں گرائے وہاں ایک طرح کا سیلاب آ جائے خطرہ قطرہ پانی گرتا ہے اور بہت ہی لذیف اور خوشگوار جس سے لوگ محظوظ ہوتے ہیں اور یہ پانی لوگوں کے لیے رحمت اور راحت کا باعث بنتا ہے تو فرمایا کہ اس پانی سے فسالا کا وہ چلایا اس نے یناوی یناوی یمبو ان کی جمع چشمہ یا نالہ چلا دیا اس نے چشمے یا نالے فل عرض زمین میں ثم یوقر جو بھی زرع پھر نکالتا اس پانی کے ذریعے کھیتی زرعن کھیتی مختلف الوانو ہو جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں یہ بھی اس کی شان ہے کہ پانی ایک ہی طرح کا ہوتا ہے زمین ایک جیسی ہوتی ہے اور جو پیدا ہونے والی فصلیں ہیں پودے ہیں درخت ہیں رنگ ان کے مختلف ہوتے ہیں سائز ان کے مختلف ہوتے ہیں پھلوں کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں سبزیوں کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں حالانکہ پانی ایک اور زمین ایک ہے اس کی قدرت کی ایک بڑی زبردست مثال جو ذات ان باریکیوں کے ساتھ اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کر کے اور مختلف رنگوں اور ذائقوں کی کھیتیاں اور پھل پیدا کرتا ہے وہ ذات بھلا جب قیامت قائم ہوگی مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکے گا یہ مثال اس کی قدرت کاملہ کا منظر ہے اور فرمایا کہ فما یہی جترا ہو مسفرہ پھر وہ جو کھیتی ہے وہ ابھرتی ہے ظاہر ہوتی ہے فطرہ ہو مسفرہ پستو اس کو دیکھتا ہے زرد رنگ کا پک جاتی ہے یہ جب وہ پھر اس کو کر دیتا اللہ تعالی چورا چورا خطوان اور چورا چورا ہو کر وہ ختم ہو جاتی انسان کی زندگی بھی اسی طرح پیدا ہوتا ہے کمزور بچے کی صورت میں آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور طاقتور ہوتا ہے جوان ہوتا ہے پھر بڑھاپے کی طرف مائل ہوتا ہے پھر فنا ہو جاتا ہے تو اس کھیتی میں انسان جیسی مثال ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے اور جو آسمان سے پانی برستا ہے اس کا ایک فعال کردار ہے ان باغات میں اور کھیتیوں کے بڑھنے میں اور پیدا ہونے میں یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے اور جو اللہ اس چیز پر قادر ہے وہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے اور ہوگا کر ان نفیسہ لیکن ذکر لباب بے شک اس میں نصیحت ہے عمومی نصیحت تمام عقل والوں کے لیے الباب الباب لب کی جمع عقل جو عقلوں والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے تو یہ دیکھ کے نصیحت پکڑو اب کفار قرے سب سنتے ہیں یہ دلائل واضح بالکل براہین بالکل روشن سنتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے اگر تاقت اور تفکر کا ماضا ہو اور عقل سلامت ہو یقیناً اللہ تعالی کی قدرت کی یہ بڑی نشانی ہے اور انسان اسے دیکھ کر یقیناً اس کی قدرت پر ایمان لائے گا اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرے گا اور اس کی توحید کو پختگی کے ساتھ مان لے گا مگر توحید تو اللہ تعالی کی طرف سے تبھی فرمایا کہ آفامن شار اللہ صدر اسلام فہو علا نور امن رب ہی بس جس شخص کے سینے کو صدر بانا سینہ شرح اللہ اللہ نے کھول دیا جس شخص کے سینے کو دل اسلام اسلام کے لیے فو الا نور ربھی پس وہ نور پر ہے اپنے رب کی طرف سے انہیں شرح صدر اللہ فرماتا ہے اللہ جس کے سینے کو کھول دے رب تعلی کی طرف سے وہ نور پر آ جاتا ہے نور جو ہے وہ ہدایت ہے رقت قل بھی ہے ہدایت کو قبول کرنے کا مادہ ہے اور اللہ سینہ کس کا کھولتے ایک اور مقام پر فرمایا من ان میں یشرح شرح دل اسلام اللہ ارادہ کر لے کسی بندے کو ہدایت دینے کا چن لینے کا ہدایت کے لیے قبول کر لے کسی بندے کو ہدایت کے لیے تو اللہ تعالی کیا کرتا ہے اللہ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے اس کا سینہ کھول دیتے اب اللہ تعالی ارادہ فرما کسی بندے کو ہدایت دینے کا تو اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے جب سینہ کھل گیا تو وہ انسان رب کی طرف سے نور پر آ جائے گا اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا عمل سال انتہائی قابل قبول ہوں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور مل جائے گا اس نور کے ذریعے وہ حق دیکھے گا حق قبول کرے گا ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اس نور کی وجہ سے وہ نور بصیرت کا نور ہے اللہ تعالیٰ بصیرت کھول دے گا نور پر آ جائے گا ہدایت ہدایت اس کو حاصل ہوگی تو یہ ایک ابیم شان نعمت ہے سورہ ان شرخ میں الم نشر اللہ کا رکھ اللہ تعالی نے ایک ہی آیت کریمہ کے ذریعے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو بیان کر دیا ایک ہی آج پورا سمندر ایک کودے میں بند کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح اللہ کا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا شر صدر نہیں فرمایا ان آیات کی روشنی میں اللہ تعالی جس کو مکمل ہدایت دینا چاہے اس کا سینا کھول دیتے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا سینا کھول دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ مکمل ہدایت پر جس کا سینہ کھل جائے تو فہو اعلیٰ نور امن ربی ربط اعلیٰ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے اس کو نور ہی نور مل جاتے عقیدے کا نور عمل کا نور تو اس ایک, ایک آیت کریم الم نشرہ کو صدر رکھنے نبی اسلام کی پوری سیرت طیبہ بیان کر دی ہر معاملے میں آپ ہدایت پر ہیں اللہ نے آپ کا سینہ کھولا مانوی طور پر اور عملی طور پر چار واقعات ہوئے اللہ کے پیغمبر کے شک صدر کے جبریل آئے اور آپ کا آپریشن کیا سینے کو چاک کیا پیٹ کو چاک کیا اندر سے دل کو نکالا اس کو زمزم یا بارش کے پانی سے دھویا پھر اس کو اندر بند کر دیا یہ ہے شر صدر اور مانوی طور پر بھی تو گویا آپ ان سارے نصوص کا خلاصہ مکمل ہدایت پر ہیں مکمل نور پر ہیں اور مکمل طور پہ آپ کو شر صدر کے ذریعے بصیرت تامہ حاصل چھوٹی سی آیت کریمہ اس کو پھیلاتے جائیں مضمون پھیلتا جائے گا ہر معاملے میں رنج ہو خوشی ہو رات ہو دن ہو سفر ہو حضر ہو خلوت ہو جلوت ہو رب اعلیٰ کی طرف سے آپ نور پر جب وہ نور مل گیا تو اس نور کے ذریعے آپ ہمیشہ حق کو دیکھیں گے راست شے کو دیکھیں گے اور کبھی کسی غلط شہ کو نہیں دیکھیں گے نہ قبول کریں گے اور اس نور کی ضرورت ہے علیہ اسلام فجر کی سنتیں پڑھ کر دعا کیا کرتے تھے اللہ مجعل فی بھی نور آفی فی ہی نور آفی فی نور آ میرے دل کو نور سے بھر دے آنکھوں میں نور عطا فرما دے کانوں میں نور عطا فرما دے میرے آگے نور میرے پیچھے نور دائیں طرف نور بائیں طرف نور اوپر نور نیچے نور میری زبان میں نور میرے گوشت میں نور ہڈیوں میں نور ہڈیوں کے گودے میں نور بالوں میں نور پورے جسم کو نور سے بھر دیں یہ نور ہدایت اللہ تعالی نے آپ کا شد صدر فرما کر مکمل طور پہ آپ کو نور ہدایت پر قائم کر دیا تو اللہ کے حبیب کی سیرت اگر بیان کرنی ہے تو قرآن سے بڑھ کر کون بیان کرے گا اللہ سے بڑھ کر کون بیان کرے گا ہمارے واحدین دن رات اللہ کے نبی کی چال کیسی تھی آپ کے کی ہونٹ کیسے تھے آپ کے رخسار کیسے تھے آپ کی, کی زلفی کیسی تھی آپ کی کمبلی کیسی تھی یہ سیرت نہیں ایک جملے میں آپ جمال اور حسن کے مرک تھے خلاص قرآن نے آپ کے حسن کے نقشے نہیں کھینچے یہ آپ کی سیرت حمید تو اللہ تعالیٰ سے شر صدر کی دعا کیجیے ہدایت کی دعا کیجیے اللہ نے یہ نور عطا فرما دے اور یہ نور ساتھ ساتھ چلے قبر میں نور ہو قیامت کے دن نور ہو قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے دنیا میں اگر ہم نے کو ظلم کر رکھے ہوں وہ ظلم بھی قیامت کے اندھیروں میں شامل ہو جائیں گے اور ظلم و ظلمات و یوم قیامت دنیا کا ہر ظلم قیامت کے اندھیرے بن جائے گا وہاں نور چاہیے پل سراط پر نور چاہیے وہاں تاریخی ہوگی اور پل سرات ایک تیز رفتار لمبا ریزر جس کو چل کر وہ نور کرنا نبی اسلام کی حدیث ہے مر و ناسولہ قدر نور ہے لوگ اس پل سے گزریں گے اپنے نور کے بقدر جتنا نور کو اتنی تیزی ہوگی کوئی بجلی کی طرح کوئی پلک جھپکنے کی طرح کوئی بادلوں کی طرح کوئی سمندر کی لہروں کی طرح کوئی ہواؤں کی طرح کوئی گھوڑے کی طرح کوئی اونٹ کی طرح کوئی انسانی چال کی طرح اور کوئی گرے گا اٹھے گا گرے گا سنبھلے گا پت نہیں کتنی مدت مدیدہ کے بعد وہ اس پل کو کراس کرنے میں کامیاب ہوگا نور کم ہوگا نا حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کا نور ان کے پاؤں کے انگوٹھے کے کونے میں ایک نقطے کے مانند ہوگا جیسے بے کا نقطہ ہوتا ہے اتنا ان کا نور ہوگا اس سے کیا روشنی ہوگی تو اس طرح وہ چلے گا کھڑا بھی نہیں ہو پائے جیسے بچے چلتے ہیں گٹنوں اور ہاتھ کے بل اس طرح چلے گا اللہ میں پناہ میں رکھے اللہ میں توفیق دے کہ ہم پلک جھپڑنے کی طرح اس پل کو عبور کر جائیں لیکن نور چاہیے یہ نور کا نسخہ ہے اللہ تعالی شر صدر فرما دیں اور شر صدر کتاب و سنت کے دلائل سے ہوگا اللہ فرمائے گا بندے کو اگر ہدایت کی طلب ہے تو ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہدایت کا منبع ہے قرآن و حد وہ پڑھے کتاب و سنت کے دلائل سے شرے صدر ہوگا اور شر صدر سے اللہ تعالیٰ نور عطا رما دے اور یہ نور مل گیا تو مانا دل میں ایک رکت آ گئی نرمی ہر نصیحت قبول کرے گا یہ نور ہدایت ہے نا پھر ہدایت سے دور نہیں اتنی نرمی کی جو نصیحت آئے کہ قبول کرے گا اس لیے اس کے مقابلے میں سخت دل لوگ ہیں فویلوب ہم ہلاکت بربادی ہو لاس یا دقلوب ہم ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہے دلوں میں نور نہیں ہے تاریخی ہے سختی ہے نصیحتیں کرتے جاؤ قبول نہیں کرتے قرآن پڑھ کے سناتے جاؤ کوئی اثر نہیں حدیثیں پڑھ کے سنا کوئی اثر نہیں اللہ کے ذکر سے من ذکر اللہ کے ذکر سے سخت دل والے ان کے لیے ویل نبی اسلام کی حدیث ہے ابعد الناس من اللہ القلب القاسی اللہ تعالی سے سب سے دور وہ شخص ہے جس کے دل کی زمین سخت تو سب سے قریب وہ ہے جس کے دل میں نرمی ہو رقت ہو انعت ہو اللہ کی خشیت ہو اللہ کا نور ہو تو کتاب و سنت کے ساتھ جڑ جاؤ اس نور کو پانے کے لیے الائے فی ضلال مبین یہی لوگ کلم کھلی گمراہی میں ہیں اور بڑی واضح اور سری گمراہی میں ہیں کون جن کے دل سخت ہیں جب دل سخت ہے ہدایت کہاں سے داخل ہوگی جب ہدایت داخل نہیں ہوگی تو پھر گمراہی گمراہی اللہ نزلہ احسن الحدیث اللہ نے اتارا خوبصورت سب سے خوبصورت بات کو احسن سب سے اچھی بات کو کس نے اتارا اللہ نے شریعت اللہ بناتا ہے شریعت بنائی اور اپنی کتاب کو اس شریعت سے بھرا اور وہ اتارا نزل نزل میں تدریج ہے آہستہ آہستہ اتارنا کبھی ایک آئے ہے کبھی دو کبھی پانچ کبھی دس کبھی ایک سورت تنزیل میں تدریج کا من ہے میں پورا من پورا, پورا قرآن اتارنا تو قرآن کے نزول کے دو قسم ایک انزال اور ایک تنزیل انزال اللہ نے لوح محفوظ سے پورا قرآن لیا اور اس کو آسمان پہ پہنچا دیا یک لخت یک بشت آسمان پہ پہنچا دیے پورا قرآن پھر قرآن آسمان سے زمین پر اتارا آہستہ آہستہ بقدر ضرورتر سے اعلیٰ مکتن آہستہ آہستہ اتارا تاکہ ہم لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں کبھی ان کو پانچ آیتیں سنا دیں کبھی دس آیتیں پہنچا دیں تاکہ سمجھ بھی لیں عمل بھی کر لیں آہستہ آہستہ کر احکام اتریں گے ان کا فہم بھی آسان ہے پڑھنا بھی آسان ہے عمل بھی آسان اور صحابہ عمل کرتے کہ اگلی وہی کے زول سے پہلے پچھلی وہی پر عمل ہو چکا ہوتا تھا بلکہ اگلی وہی نازلی تب ہوتی جب پچھلے وہی کو قبول کر لیا جاتا عمل ہو چکا ہوتا تو یہ صحابہ کا اعجاز بھی ان کی سیرت کا حسن بھی کس قدر وہ عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ نے چن کر اس جماعت کو اپنے نبی کے ارد گرد جمع کر دیا کسی کو فارس سے نکالا کسی کو شام سے کسی کو جو ہے وہ خوراسان سے چن چن کر وہاں پہنچایا نبی کی صحبت کا شرف عطا فرما دیا تو یقینا یہ صحابہ کا اعجاز ان کی سیرتوں کا اعجاز تو اللہ نے اتارا احسن حدیث کو سب سے اچھی بات کو حدیث اس لیے کہ قرآن میں باتیں اللہ تعالی کی کو بندہ قرآن پڑے سمجھو کہ اللہ اس سے باتیں کر رہے ہیں میں سرف مس کی کا قبل ہے اگر میرا جی چاہے اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں اور اگر جی چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں نفل پڑھتا ہوں انسان جب نفل پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ جواب بھی بعض اوقات دیتا ہے فوراً بندالحگ اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ فرماتا ہے حامدانی عبدی میرے بندے نے میری حمد کی اللہ تعالی سے بات کرنا تو یہ آسن حدیث یہ کیا ہے کتاب ان کتاب متشابہن ہن متشابہ ایک جیسے مانا اس کے مضامین متشاب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے عقائد ہیں ایمانیات ہیں احکام ہیں معاملات ہیں آپ ان کو دیکھیں پڑے تو یہ آیات ملتی جلتی آپ کو نظر آئیں گی اور مسانیہ جن کو بار بار دوہرایا جائے بار بار آپ لاکھ بار دہرائیں لیں اکسائیں گے نہیں کلام اللہ کلامرف جتنی بار دہرائیں گے اتنا زیادہ لذت زیادہ سرور زیادہ خشیت آپ کو حاصل ہوگی مثانی مسنیت ان کی جمع ایک چیز کو بار بار دہرایا جائے تو یہ قرآن کتابیں مثانی ہے کتابیں متشابہ اور کتابیں مثانی جس کی آیتیں مشابہ ہیں ملتی جلتی ایک جیسی ایک جیسا ہونے کا معنی یہ بھی ہے بعت حق ہونے کے ایک جیسی بعتبار صدق ہونے کے ایک جیسی بعت تاثیر کے ایک جیسی جن کو بار بار دوہرایا جائے تو بندہ نہ اکتاتا ہے اور بار بار متشابہ ہونے کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو قرآن کی آیات کو متشابہ بناتا ہے بعض اوقات ایک مضمون اختصار سے بیان ہوا دوسرے مقام پر اس کی تفصیل آ گئی تاکہ انسان اس تفصیل کو حاصل کر لے پھر ان آیات کا بار بار دوہرایا جانا تاکہ اچھی طرح انسان کو ذہن نشین ہو جائے اچھی طرح ادراک اور معرفت حاصل ہو جائے نبیر اسلام کی وعظ میں یہ سنت ہوتی تھی بعد اہم باتوں کا تین بار دہراتے تھے تاکہ بخوبی انسان ان کو یاد کر لے ذہن میں بیٹھ جائے دل میں بیٹھ جائے وہ اللہ تعالی نے قرآن میں بھی بار بار دہرایا کچھ فرق کے ساتھ کہیں اختصار ہے کہیں تفصیل ہے یہ کتابیں متشابہ اور مثالی تک شاید وبن جلود الزین یکش و جس سے رونگے کھڑے ہوتے ہیں جس سے رونگے کھڑے ہوتے ہیں جلود الدین ان لوگوں کے چمڑوں کے ان لوگوں کے جسموں کے یکش و جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جن دلوں میں اللہ کی خشیت ہے ان لوگوں کے رونگٹے جسموں کے رونگٹے کتاب اللہ سے کھڑے ہو جاتے ڈر کے اور خوف کے مارے اور سمت تلی میں پھر نرم ہوتے ہیں جلود ہوں ان کے چمڑے وہ خلوب اور ان کے دل ال ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف رونگٹے کھڑے ہونا اور دلوں کا نرم ہونا اس میں ایمان کی دو کیفیتوں کا اظہار ہے الایمان ایمان بین الخوف اور رجا کبھی دل میں خوف اللہ کا اور کبھی رجا امید کبھی اس کے عذاب کا خوف کبھی اس کی رحمت کی امید اللہ کی عذاب کی آئتیں آتی ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ڈر کی اور ایک خوف کی اور خشیت کی شکل پیدا ہوتی انسان رونے لگتا ہے اللہ کے رحمت کی آتے ہیں دل نرم ہوتا ہے اور بندہ خوب اللہ کا ذکر کرتا ہے کیونکہ اس کو ایک رحمت کی امید پیدا ہو جاتی تو یہ امید اس کو ذکر سے دور نہیں کرتی اور ذکر پر آمادہ کرتی تو ان دونوں کیفیتوں کا اظہار کا ہے یہاں پر ان قرآن کو سن کر عذاب کی آیتیں آتی ہیں تو خشیت کے بارے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آگے رحمت کی عادتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے دل نرم ہو جاتے ہیں اور انسان اور اللہ کا ذکر کرتا ہے اور یہ ایک مومن کے ایمان کی علامت ہے بین الخوف اور رجا جو خوف اور رجا ان دو کیفیتوں کے بیچ میں کبھی اس کے عذاب کا ڈر کبھی اس کی رحمت کی امید ظاہر اللہ من میشا یہ اللہ کی ہدایت ہے اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ میشا جس کو چاہتا ہے یہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور اللہ اس کتاب ہدایت کے ذریعے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ہدایت اس کے اختیار میں گھوڑا ہی دینا ہو جی اس کے اختیار میں اس کائنات میں اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اس نے بندوں کو آزادی دی ہے امبیا کو بھیج کر کتابیں اتار کر یہ جنت کا راستہ یہ جہنم کا راستہ جو چاہو اختیار کر لو اللہ جانتا ہے کہ جنت کا حل کون ہے اور جہنم کا حل کون ہے لیکن پابندی نہیں ہے جس راہ کو چاہے منتخب کر لو کوئی بندہ ہدایت کا راستہ منتخب کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے اور کچھ بندہ گمراہی کا راستہ منتخب کرتا ہے وہ بھی اللہ کے عمر سے کرتا ہے اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا بس آخری سوال یہ بچتا ہے کہ اللہ تعالی جن کو ہدایت کے قابل سمجھتے تو کیوں سمجھتے ہدایت کے قابل کیوں قرار دیتا اور کسی کو گمراہ، گمراہی کے قابل کیوں قرار دیتا فلاں بندہ جنت میں جائے گا فلاں جہنم کا ایندھن بنے گا ایسا کیوں ہے بس یہ اللہ کا راز ادھر رخ القدر ام سکھوں جب تقدیر کی بات یہاں تک پہنچ جائے رک جاؤ خاموش ہو جاؤ اللہ کے راز کو اور اس کے علم کو کوئی نہیں جانتا اتنا گہرا سمندر ہے یہ کسی کو اس تک رسائی نہیں ہے نہ اس میں جھگڑنا چاہیے نہ بحث کرنی چاہیے اللہ نے جہاں تک خبر دی جو خبر دی وہ قبول کر لے تو فرمایا کہ من یاد اللہ ہوں ظاہر یہ اللہ کی ہدایت ہے یہی یہ بھی بے اللہ اس قرآن کے ذریعے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو میں یوں بدل ہوں فمال اور جس کو گمراہ کر دی اللہ تعالی اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں دونوں معاملے اللہ کے اختیار میں کسی کو ہدایت ملے گی تو اللہ کی توفیق اور اس کے ایدن سے ملے گی اور کوئی گمراہ ہوگا تو اللہ کے امر سے گمراہ ہوگا دونوں معاملے اللہ کے ہاتھ میں یہ دنیا اللہ تعالیٰ کا وہ کارخانہ اس میں اللہ کی مشیت کے بغیر اس کی مشیت کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہاں انسان ہدایت کے اسباب کی طرف محنت کرے وہ محنت اللہ کی توفیق صحیح ہوگی اور اللہ اس کو ہدایت دے گا اگر اسباب ہدایت سے بھاگے گا بندہ گمراہی کا مستحق ہوگا اس لیے فرمایا حدل دل یہ متقین کے لیے ہدایت ہے حدل دل بھی ہے تمام لوگوں کے لیے ہدایت فرق یہ ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے یہ قرآن کوئی قبول کرتا اور کوئی نہیں کرتا قبول کرنے والا بھی اللہ کی توفیق سے قبول کرتا اور نہ کرنے والا بھی اللہ کے عمر سے قبول نہیں کرتا لیکن جو متقی ہیں جن کے دل میں خشیت اور خوف ہے وہ ہدایت کو قبول کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے فرمایا کہ آفام جتقی میں بجے سول اداب یومل قیام کیا جو شخص بچے گا اپنے چہرے کے ساتھ برے عذاب سے قیامت کے دن اپنے چہرے کے ساتھ بچے گا قیامت کے دن یہ ایک محاورے کے طور پہ استعمال ہوا دنیا میں کسی انسان کو آگ میں دھکا دو تو اپنے چہرے کو پہلے بچائے گا قیامت کے دن جو لوگ آگ میں ڈالے جائیں گے تو اپنے چہرے کو بچائیں گے تو فرمایا کہ جو بچے گا اپنے چہرے کے ساتھ اس برے عذاب سے قیامت کے دن کیا وہ اچھا ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا یہاں خبر محدوف ہے افہم یہ تقریب ہو جائے سول یہ جملہ پورا مفت کی صورت میں کہ جو بندہ اپنے چہرے کے ساتھ برے عذاب سے بچے گا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا اپنے چہرے کو ڈھانپنے کی کوشش کرے گا وہ اچھا ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا امن کے ساتھ کیسے اس کے پاس دولت توحید تھی دولت توحید ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی ڈھالیں پکڑ لو لوگوں نے کہا شاید دشمن حملہ کرنے والا دائیں بائیں جھانک رہے ہیں یا رسول اللہ سر دشمن کے حملے کا خوف ہے فرمایا نہیں یہ ڈھالیں جہنم کے مقابلے میں ارس کی وہ ہم نہیں جانتے فرمایا کہ وہ ڈھالے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے تو کیا کے کہ کلمات ڈھال بن جائیں گے کتنا وہ امن میں ہوگا اللہ پوچھتا جس بندے کو آگ میں جھونکا جائے اور اپنے چہرے کو ڈھام کر بچانے کی کوشش کرتا ہو وہ بہتر ہے یا وہ بندہ جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا اللہ کا ذکر اور اللہ کی توحید اس کے لیے ڈھال بن جائے گی وقید علی غالمین ما ماقن تم اور کہا جائے گا ظالموں سے چکو جو تم کماتے تھے ظالم کون ہے جو کسی شے کو غیر محل میں رکھے ظلم کرے اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ان شرک الظلم ظلم شرف ظلم عظیم ہے جس کے لیے معافی نہیں ہے چکھو جو تم کماتے تھے اللہ کے عذاب میں جھونک دیے جاؤ من اللہ قبل وہ اظہم العزاب میں سلائے شعرون مشرقین مکاقل سے کام لو جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے جو پہلے قومیں گزری انبیاء کی تقریب کرنے والی قوم نوح ہے قوم میں ہود ہے قوم صالح ہے قوم لوت ہے قوم شعیب ہے قوم موسا ہے فرعونی جٹلایا انہوں نے پھر کیا ہوا آیا ان کے پاس احزاب منہائی صلاح شورور جہاں ان کو شعور بھی نہیں تھا ان کی سوچ بھی نہیں تھی اللہ کے عذاب نے افغان جا کر دبوچا ان کو تو ہے کفار مکہ تم کی جان پر انکار کر رہے ہو تقریب کر رہے ہو یہ واقعہ تمہارے سامنے نہیں ہے کیسے اللہ کی پکڑ آئی اور قوموں کو برباد کر دیا سفیدستی سے مٹھا دیا ان کا نام و نشان مٹ گیا تم بھی اللہ کی پکڑ میں آ سکتے تو عقل سے کام لو فضا کو ملا الخیت یا پھر پس چکھایا اللہ نے ان, ان کو ذلت دنیا کی زندگی میں رسوائی اور ضلعت پر مسلط کر دی دنیا میں زلیل و رسوا ہوئے اور والا عذاب ال اکبر آخرت کا زاب سب سے بڑا دنیا میں ان کو برباد کیا ذلیل و رسوا ہوئے داستانیں میٹ رہی ان کی قیامت تک کے لیے جو ہیں وہ عبرت کا نشان بن گیا آج اگر سموت کا عاد کا فران کا ذکر کتنے ایک ذلیل انداز سے ہوتا ہے ذلیل ہوتے رہیں گے وہ قیامت تک کے لیے یہ دنیا کی دلت ہے اور قیامت کا داخ اس سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے لو قانو یا اگر وہ جانتے ہوں یا کاش وہ جانتے ہو جانتے ہو لیکن اناد زد حسد اور بغل وہ رکاوٹ والقت ضرب الجنا سے فی حاد القرآن منقل مسل لالم عد کر <يتذکرون> اور بے شک تحقیق یہ لام اور قط دونوں روپے تحقیق ہے اور البتہ تحقیق ضربنا ہم نے بیان کی لنہا لوگوں کے لیے فی حادقرآن اس قرآن میں منقل مسل ہر قسم کی مثال کیونکہ مثال سے بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے انسانوں کو یا کسی کو مثال دی جائے جس چیز کو وہ جانتا ہے تاکہ اس چیز کے ذریعے وہ چیز سمجھنا آسان ہو جائے جس کو جانتا نہیں تو قرآن میں لوگوں کی نصیحت اور تبلیغ کے لیے بے شمار مثالیں بیان ہوئی آگے ایک مثال آ رہی اس سے یہ آیت کریمہ اور روشن ہوگی والا قبض نعدینات بحاد القرآن منقل مثل اور بتاتا کہ بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال لال لمبی دستکاروں تاکہ وہ نصیحت پکڑے قرآن عربی یہ قرآن عربی ہے غیر جس میں کوئی کچی نہیں کسی کچی کے بغیر تیڑھ بن کے بغیر سرات مستقیم سیدھی ہدایت لالم یتخن تاکہ لوگ بچ جائیں اللہ کی ناراضگی سے اللہ کے عذاب سے اور اس قرآن کو تھام کر متقی بن جائیں تخوار پرہیزگاری اختیار کر لیں یہ قرآن قرآن عربی ہے یہ قرآن عربی یہ کیوں کا عربی دنیا جانتی کہ عربی میں ہے یہ قرآن میں بار بار آتا ہے یہ قرآن عربی ہے یہ قرآن عربی ہے اس میں بھی ایک دعوت کا ایک اسلوب ہے سمجھانا مقصود ہے جب یہ عربی میں ہے تو اس کو عربی لغت کی بنیاد پر سمجھو عربی لغت کی بنیاد پر سمجھو جب عربی میں ہے تو جو بھی اس میں اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں ان کا فہم جو ہے وہ جو عربی لغت کے تقاضے ہیں کسی بھی لفظ کا جو پہلا معنی عربی میں اس روشنی میں سمجھو کسی تعویل کے بغیر افسوسناک روش لوگوں کی یہ ہے کہ خاص طور پہ اللہ تعالی کی آیات صفات میں تعویلیں کی کتاب ہے عربی عربی میں ایک لفظ کا کیا اس معنی ہے عثمانہ سے بغاوت کیوں کرتے عثمانہ سے نہراف کیوں مثلاً قرآن میں اللہ تعالی ایک صفت ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دو ہاتھ یدن جمع عید اور اور یدین سب قرآن میں بارے تھے حدیث میں بذہ ہے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ دونوں دائیں ہیں بہاری کی حدیث اب یدن کا مانا واضح لغت عرب میں ہاتھ تو یہ معنی مراد ہے یہ متبادر متبادل ذہن ہے یہ پہلا معنی یدن کا ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا عربی میں یدن کا پہلا معنی کیا ہے ہاتھ اب کوئی کہ میں نہیں مانتا اپنے عذر پیش کرے اپنے اس محدود سے ذہن اور عقل کی باتیں پیش کرے یہ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے دین اسلام کے مزاج کے خلاف ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے خلاف ہے. اب کہیں کہ یدن کا معنی قدرت ہے ید کا معنی طاقت ہے تو قدرت اور طاقت کہاں سے لے دی ید کا یہ معنی ہے ہی نہیں عربی میں یدن کا معنی کیا ہے جب رحمان فرما رہا ہے یہ قرآن عربی ہے، اس میں یہی بتانا مقصود ہے کہ ہر لفظ کو لوگوں عرب پر سمجھو اور جہاں قرینہ موجود ہو اس دوسرے معنی کا وہ قرینہ پھر بتائے گا آپ کو کہ دوسرا معنی مراد ہے؟ وہ قرینہ بتائے گا آپ کو الخیت العبیت بن القیت الاسود من الفجر سیاہ دھاگہ اور سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے مراد صبح کا اجالا ہے اور سیاہ دھاگے سے مراد کی تاریخ کی مگر یہ پہلا معنی اس کا دھاگہ ہے مگر یہاں جو قرینہ ہے وہ واضح کر رہا ہے کہ دھاگہ مراد نہیں ادیب بن حاتم نے دھاگے ہی لے لیے سفید اور سیاہ اور تکے کے نیچے رکھ کے سو گئے بار بار دیکھ رہے ہیں کب یہ دھاگے واضح ہوتے ہیں نمایاں ہوتے ہیں کچھ سمجھنا ہے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہہ دی تمہارا تکیا بہت بڑا تمہارے تکیے میں صبح کا اجالا بھی آ گیا اور رات کا اندھیرا بھی آ گیا یہاں مراد دھاگا نہیں ہے کرینا موجود ہے یہاں مراد رات کی تاریخی اور صبح کا اجالا تو قرآن عربی میں تو اس کو عربی لغت پر سمجھو جو پہلا معنی جس کو معنی ہے متبادر ذہن بولتے ہیں اس معنی کو اختیار کرو غیر اور اس میں کوئی کجی نہیں کوئی کجی نہیں سورہ کافی لمبے کئیمن یہ کئیم ہے سیدھی کتاب اور سیدھی کرنے والی جو بندہ اس کتاب کو تھام لے اس کے احکام کو قبول کر لے نصیحتوں کو مان لے جو بھی عقیدہ ہو احکام ہو مسائل ہو قبول کرتا جائے تو یہ کتاب اس کو سنبھالنے والی کئیم زار دین القیم ہے ایک مقام یہ دین جو ہے دین قیم ہے دین الملت القیم جو اس دین کو قبول کر لے گا یہ دین خود اس کے سارے کام سنبھال لے گا اللہ کے وعدے الگ یہ فض اللہ یہ کا اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا سارے کام سنبھال لے گا تمہارے تو یہ کتاب قیم لائ الم یا تقن وہ لوگ بچ جائیں اللہ کی وعیدوں سے ناراضگیوں سے اور آخرت کی عذاب سے جہنم سے اب ایک مثال آ رہی پیچھے مثال کا ذکر ہے تاکہ انسان سمجھے کہ توحید اور شرف اس میں کیا فرق ہے ذارا اللہ مثلا اللہ نے بیان کی مثال راج ایک شخص کی پھر یہ جس میں کئی شریک ہوں ایک بندہ غلام ہے اور اس کے پانچ چھ ہیں اس کے یہ غلام ہے فلاں کا بھی زید کا بھی امر کا بھی بکر کا بھی خالد کا بھی یہ غلام ہے سب کا متشاک ہوں اور وہ سارے شورخات جو ہیں وہ مختلف ہوں انعت والے بغض والے کڑوی طبیعت والے تو غلام راحت پائے گا ہر آخا چاہے گا یہ میرے پاس رہے میری خدمت کرے فلاں کہے گا میری خدمت کرے تیسرا کہے گا میری خدمت کرے وہ غلام الجھا رہے گا حیرت کا شکار رہے گا تو ایسا غلام جو کئی شورخا میں تقسیم ہے اور شورکا متشاہ کے سون ایک دوسرے کا خلاف کرنے والے ایک دوسرے سے بکت رکھنے والے ایک دوسرے سے عناد رکھنے والے کئی شورکھا جو ہیں وہ اس غلام پر مسلط ہیں وہ راحت پائے گا رجولن سالا منظر اور ایک غلام وہ ہے جو پورا ہو سالم ہو کسی ایک بندے کے لیے ایک اس کا حق ہے اب کئی شوراکاں ہو ہر بندہ اپنی طرف کھینچ رہے کہ میرا کام, میرا کام کرو میرا کام کرو میرا کام کرو اس طرف جاتا ہے وہ ناراض ہے اس طرف جاتا ہے یہ ناراض ہے اجرت کوئی بھی نہیں دے رہا وہ راحت میں ہوگا غلام لیکن ایک غلام وہ جو ایک بندے کا غلام اس کے سارے کام کرتا ہے اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اس کی نگرانی کرتا ہے اس کو اجرت دیتا ہے بتاؤ کون بہتر ہے تو شراکا کئی ہو یہ مثال مشرقین کی ایک آقا ہو یہ مثال توحید کی تو بتاؤ عقیدہ توحید بہتر ہے یہ شرک بہتر ہے ہر استعمال مسئلہ یہ دونوں برابر ہو سکتا مثال میں ایک بندے کے کئی شریک ہے کئی اس کے مالک ہیں کئی آقا ہیں ان کے بیچ الجھا ہوا ہے اجرت بھی نہیں ملتی عناد کا شکار اور ایک بندہ جو سالم ایک آقا کے لیے وقف ہے. اس کی خدمت کرتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے وہ اس کو اجرت بھی دیتا ہے اس سے راضی بھی ہے بتاؤ کون بہتر الحمدللہ ساری تعریفی اللہ کے لیے جو مثال نے دی ہے اس, کی اس کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا جواب دے گا تو کیا دے گا مشقی مکہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا بل اکثر ہم لائے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کچھ نہیں جانتے ان کا میتن بے شک آپ فوت ہونے والے ہیں ان میتن وہ لوگ بھی فوت ہونے والے ہیں آپ بھی فوت ہونے والے اور وہ لوگ بھی فوت ہونے والے کئی لوگ اللہ کے نبی کا فوت ہونا اس پر قیامت ڈھا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے لیے فوت ہونا فوت ہونا اللہ کے نبی کے لیے یہ اللہ کے نبی کا احساس ہے دنیا کی جھنجٹ دنیا کے دکھ درد سب سے چھٹکارا پا کر آپ اللہ کے مہمان بنے گی اللہ کی ضیافت میں آئیں گے مرنے کے بعد جو زندگی وہ کامل ترین زندگی آخرت کی زندگی اس سے زیادہ کامل ہے ایک مومن ہے متقی سالر پہدگار دنیا میں مختلف دکھ درد کا شکار ہے فوت ہو گیا تو اللہ کا مہمان بن گیا بتاؤ دنیا کی زندگی اچھی ہے یا اللہ کی مہمان ہی اچھی اور سب سے بڑے سالر مستقیق محمد الرسود اللہ علیہ وسلم دنیا میں دکھ درد آپ نے سہے تیئیس سال مسلسل تھکاوٹ کا شکار رہے کبھی جنگیں کبھی دی میدانوں میں کبھی طائف کا سفر مسلسل یہ تکلیف بے زندگی تھی تو ان کا کمائیے تم آپ فوت ہونے والے ہیں اور فوت ہو کر کہاں جائیں گے اللہ کی زیافت میں لوگ اب بھی مصر ہیں کہ آپ دنیا کی زندگی جی رہے ہیں کون سی زندگی بہتر ہے دنیا کی یا برزخ کی ایک بندہ اللہ کا مہمان بن جائے اس کو جنت کی نعمتیں حاصل ہو جائیں تو دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں سب سے کمزور کم تر ناقص زندگی دنیا کی اس سے کہیں بہتر برزخ کی اور اس سے کہیں بہتر آخرت کی تو نبی اسلام کے فوج ہونے کی بات سن کر لوگ قیامت کھڑی کرتے تھے یہ آپ کے لیے اعزاز ہے بھائی میتون اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں پھر مر کر کیا ہوگا قیامت جب قائم ہوگی سم ان یوم القیامت پھر بے شک تم قیامت کے دن اندا ربکم اپنے رب کے پاس تختہ سے مون جھگڑے کرو گی جھگڑو گے جھگڑو گی ایک طرف نبی ہوگا ایک طرف ان کی قوم ہوگی نبی اپنی توحید بیان کرنے کا ذکر کرے گا قوم اس کا انکار کرے گی اللہ تعالیٰ پھر گواہ لائے گا آسمان گواہی دیں گے زمینیں گواہی دیں گے بندے کے آزاد واہی دیں گے فرشتے گواہی دیں گے آماز نامے کھل جائیں گے ان تو کے فیصلے ہوں گے اور جو بھی دنیا میں جھگڑے ہیں قیامت کے دن بھی ہوں گے قیامت کے دن بھی جو بھی دنیا کے جھگڑے ہیں جناب زبیر عوام رضی اللہ نے پوچھا نبی السلام سے جو دنیا کے جھگڑے ہیں خسومتیں ہیں یا طے ہو جاتی ہیں کہ قیامت کے دن بھی کھلیں گے فراہ کہ ہاں قیامت کے دن بھی کھلیں گے اور ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگئے اللہ تعالیٰ کا فرمن ہا تم ہاؤ جادل تم کہ تم دنیا میں ان کے بارے میں جھگڑتے ہو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کون جھگڑے گا اللہ تعالی سامنے کھڑا کر لے گا اب میرے سامنے جھگڑو دنیا میں دفاع کرتے ہو قیامت کے دن کون دفاع کرے گا آج ارباب سیاست ایک پارٹی کا بندہ اپنے لیڈر کا دفاع کرتا ہے کوئی نواز شریف کے قصیدے کار ہے کوئی عمران خان کے کار ہے جھوٹ ہو سچ نہیں بس پارٹی کا مورال اونچا ہو کوئی فضل الرحمن کے کوئی زرداری کے اللہ سے ڈرو یہ قصیدے قیامت کے دن بھی گانے پڑیں گے پھر حق اور باطل کے فیصلے ہوں گے تم صحیح تعریفیں کر رہے تھے غلط تعریفیں کر رہے تھے صرف سیاسی جو ہیں وہ علائق کی بنا پر کوئی زبان میں احتیاط ہی نہیں کئی لوگ اپنے لیڈر کو صحابی تک پہنچا دیتے ہیں نبی تک کا مقام دیتے ہیں. اللہ کا خوف ہی نہیں جب قیامت قائم ہوگی اللہ سامنے کھڑا کر کے بولے گا اب ان کا دفاع کرو اب ان کی بات کرو پھر یہ خصومتیں سب کی پیش ہوں گی بادشاہ ہو اس کی رویت ہو حاکم ہو اس کے محکوم ہو کوئی آقا ہو اور اس کے غلام ہو باپ ہو اور اس کے بیٹے ہوں بیوی اور اس کی شوہر جو بھی خصوم تھے قیامت کے دن طے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے اللہ پاک ہمیں ایسے امور اور معاملات پر قائم رکھے جو صدق اور عدل پر قائم ہو تاکہ قیامت کا تصفیہ جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے وبارک الفیقان الحمد للہ رب العالمين.